صلى صم سيد الانبياء وعلى اله واصحابه الذين وعدهم بالحسن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 آمنوا بالله اصدق الله مولا واسقى قر رسوله النبي الجليل الكريم الامين سبحان الله سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه واسلموا ملاد النبی صلی اللہ, علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل مبارک سالہ شراکات کا صدقہ بابا فرید پاک فرمائے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 اللہ وال نسبت تعظیم اللہ کرنی عشقی رنگ چر آکی تو دا مطلب ہے اللہ سجنا اور آشکا کتیاں دی خدمت بھی اللہ دے کرشکی یا. یا انداز یعنی اگر عشق کی زبان اس عنوان نو تعبیر کر تو انج بنے گا کہ اللہ پاک دے سجنا اور عاشقاں دے درد دے پتیاں دی خدمت بھی اللہ تعالی دے نیڑے کر دیندا سادی زبان وچ اللہ والیاں دی نسبت والی چیزاں دی عزت تعظیم کرنا او وی ثواب دا باعث علمی رنگ چھاں بھائی تازی میں تبر تقرر خدا کا ذریعہ ہے انوان ذکر کرنے یہ حکمت آ بھی ہر ذہن سمجھ جائے تقرب دا, مانا اللہ دا قرب ڈھونڈنا قرب حاصل کرنا ثواب حاصل کرنا تازیم دا مانا تھی سمجھتے ہو تبر جڑے جہے نے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 کہ تبرکات وہ چیزیں ہو گئی جنہوں اللہ وال نسبت ہو جائے وہ نسبت دی وجہ بابرکت بن جاتی ہے آواز صحیح رکھ جانا چھو یہ بات زیادہ نہ ہو توجہ ہے نا ہر دعوی گنوان جاوا ہوں اگے سب وہ دلائل ہوگ دستے شیر اشار جو کچھ ہوں ہر دعوی آ سا یہ سا مذہب جہا ہے سنت وا جماعت کا وہ بالکل ظاہر ہو رہا ہے اسے نوی سمجھ سابت کرنا اپنے مذہب دے ایک مسئلے ثابت کرنا اپنے مذہب دے ایک مسئلے کرنا, سبحان سبحان سبحان ایک مسئلے کرنا. سبحان اللہ. وہ ایک مسئلہ کی ہے کہ جی تازی میں تبرکات تقرب کا ذریعہ ہے ایک دعوی ہے اسی ادو اسابت کریں گے اس دے خلاف ذہن جڑا ہو رد خود بخود ہو ثابت جا. ہو جانے تازی میں تبروکات قوربے خدا بندی کا ذریعہ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 بھی بھی بھی بھی نائ ن سبحان اللہ سمجھ آ گئی بولن سبحان اللہ پرانے مجید فرقان حمید نے شعائر اللہ دی تعظیم اپنے قرب ذریعہ قرار دیتا اور تبرکات شعائر کی جزی ہے منت کی انداز تبرکار اللہ تعالیٰ نے پرانے مزید جڑی من تلاوت کیلوب جو شخص تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی شعائر اللہ دیا نشانیاں دی جڑا بندہ تعظیم کرے وہ دل کا پرہدگار یہ تعظیم پاک دل تو دی تو اللہ ہے ہوں شاعر اللہ جڑے تبرکات جہے بزرگ یہ ہیں دی جی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 پہچان اور علم دا ذریعہ جڑیا چیزاں بن دیا وہ بڑے سب تو خود نبی ولی نے اللہ دے نبی ولی جڑے نے کہ خود اللہ سب تو وڈیا نشانیاں یہاں دے نال دی کوئی نشانی جڑے تبروکات نے یہاں دیا نسبت والی چیزاں جہیا وہ بھی اللہ تعالی کے نشانیاں دے نشانیاں ہوں بھویں یہ نسبت آ یہ درد آ کتا بھی ہوف والے کتے واگ او دی عزت کرنی او دی اونو عزت دی نگاہ ویچنا یہ دل کی پرہیزگاری دے دے نشانی نعرہ تکبیر نعرہ ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری سمجھ آئی کہ نہیں ہوں جس وقت تازی میں شاعر وہ اللہ دے قرب دل کی پاقیز دلیل تو اللہ وال تبرکات جڑے ہیں برکت تا نسبت والی چیزاں جہیا ہیں وہ بھی اللہ تکرب قرب کا ذریعہ نے کیوں اس واسطے کہ آئے مبارکہ یہاں شام تو ہوں جو کچھ آیات شامل ہونا وہ حق ہونا ای گل سمجھ آ گئی کہ نہ اس دعوے آیت دے اجمالی مخووم تو تو بعد۔ جدو تفصیل اور دلائل تے پھر جانا پینا حج بیت اللہ ایک ہے مکہ مدینہ مبارک کسی دا قبضہ کر او یہ حق ہون کا ثبوت نہیں ہوتا قبضہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے ابو جال دی برادری بھی قابل ہوئی لیکن اینا ہے توجہ اوجو ہے کہ اگر حج دے مقاصد حج دے احکام امال افال مناسک کما غور فرماؤ گے وہکمت غور فرماؤ گے پھر مذہب آلے سن سک تو بھائی صرف قبضے اور تصرف نہیں نی وی کہ اس مبارک علاقے دی ہر شہو اس مبارک فریض اس مبارک علاقے کے اندر ادا ہونے والے فرض اور سنت یعنی حج اور عمرہ اگر یہاں دیا حکمتہ گور فرماؤ گے تے پھر سوائے سنی مذہب تو دوجا یہ پکی گا توجہ ہے کہ نہیں ہوں یہ سمجھو افعال آمال مناس کے حج وہ کم حج دے جی اتھے ادا ہوتے ہیں جہاں حج بنتا ہے جہاں حج بنتا ہے اگر دے اندر غور فرماؤ تو پھر تا دعوی حکانی ہے ایک ہوتا ہے حکم ایک حکمت حکم دی حکمت ایک حکم ایک توجہ نہیں فرمائی حکم طواف کرو حکم سفا مروا دوڑو حکم مقام ابراہیم نماز پڑھو مکام سفا و شاعر اللہ صفا مروا پہاڑیاں اللہ دیا نشانیاں قربانی کرنی کنکر مارنے احکامات فرماؤ یہ احکام نے حکم نے غور فرماؤ یہ حکمت اور علت کی ہر اتے آ جن دو گلان تو وجوہ ذرا یہ تو ہر کسی پتا ہے مقام ابراہیم حکم آ گیا بتا مقام ابراہیم اللہ، سبحان ایک واضو مقام ابراہیم سبحان ایک اللہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو امر نسی کا دوسری کرا تھی جے انہوں نے مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہوں یہ بھی حکم سفا مروا دیج حکم یہ حکمت حکمت چور فرماؤ ہوں دو نظریے سامنے پے آدھے دو گلان سامنے آو گل دو نظریے سامنے آج کہ مقام ابراہیم کو مسلا بناؤ یہ امر حکم ان دو گل گل کہ حکم آیا اس نے مقام ابراہیم کو بابرکت بنایا یہ حکم آیا کہ اتنے نماز پڑھو اس حکم نے مقام ابراہیم کو بابرکت بنایا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 نارے نارے اللہ محمد چار یار توجہ ہے سونا فرق ہے نا کتنا لطیف گل ایک, ایک اے اے ہے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 حکم اس طرح دا وہ عطا ہے عزت ایک یہ ہے کہ وہ ہے اظہار عزت دو نظریے بن ہیں کہ میاں اظہار عزت عزت دے ظاہر کرتے حکم آیا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ سمجھ لو ماچس کی تیلی ماچس کا مسالہ یہاں اللہ تعالی نے اگ رکھی گسا جا یہ اس اگ کے اظہار یہ نہیں کہ گسا نے اگ پیدا کی اگر ہے ہے کار اگ دی صلاحیت یہ ہے دونوں کر کے جہاں آگ نہیں قدرت نے رکھی ساری دیہی گسائی جا کچھ نہیں لبنا درخت ساوا بچ اگ رکھی اجن ٹہنیاں لگدی اگ نکلتی اللہ قرآن ہے ساوے درخت چا اگ رکھی ہے نا سورت یا سین وہ ساوے درخت چگ رکھی چکمات کے پتھروں میں اگ ملاؤ گھساؤ ظاہر ہو جائے سمجھ آ گئی کہ نہیں نم کو بادش کا فائدہ کھانے دے حکم نے نمن کوڑا نہیں نیم کوڑی ان سی کھانے دے حکم نے انہوں ظاہر کی نہیں اگ اس سے بچو بچنے دے حکم نے اگن تھی اگ سی بچنے دے حکم نے ظاہر کیا نارائ تقبیر نارائ سال نارائ سال نارائ تحقیق اللہ محمد چار یار ہاچی جی خاجا کتا فرید ڈبرا لال پاک بہاول شیر قلندر خوشبو لگاؤ لگائے لگانے کے حکم نے خوشبو, خوشبو نہیں بنا اس چیز یعنی انہیں میتا وہ مطر ہے سی خوشبو والی ہے جب آخیا اس حکم نے وہ خوشبو والے ہو بدبو اور گندگی سے بچو بچنے کے حکم نے اس کو گندگی نہیں بنایا گندگی تھی اور اس نے لہر کر دی یہی ما ہے ہر رمل فواحش کا ماں واہرا میں نہا و ماں بتن بے حیاں کو اللہ نے حرام کر دیا بے حیاں کو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 حکیم جدو آخر اے بوٹی استعمال کرسر او دستا اور ظاہر کرتا ہے اثر قدرت نے رکھا ہوتا یہ زبان کہ حوصل کب اپنی ہوں یہاں ساریاں مثالوں کو وہ مسئلہ اپنے موجود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 شیتان کی تھانوں کیوں نہیں آخر یہ مسلا بناؤ تاکہ عزت لب جاوے اور میرا ایمان ہے اگر وہ فرما دل فرد تو او, تھا او, او تھان بھی عزت, عزت والی بن جانی سی لیکن گل وہی حکیم ہے وہ ایویں تھوڑا کہ پولیس والی تھانت دے عزت والی نو عزت ہے رسال، تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطب فرید، میرا لال پاک بہاول شیر کرندر گل نہیں سمجھ آ رہی ہے نا دیکھو دی قدرت اونوں حاصل اے شان ہے آگ, آگ کو ٹھنڈا کر دے حکم آوے یا حکمے یارکونی بردوں سلام آلہ ابراہی آگ تتی والی تھان جی ہے وہ ہے گستاخی والی جی وہ آخت والی بن جائے گی لیکن وہ او حکیم کدیتا نہیں دے دے نبی دی نماز اگر اس رسول دی نماز اگر ایک, ایک جگہ تے ہوئے تو ہوا رسول اتنے نماز پھر دے نہیں کیوں اگے تھے نماز قضا ہو گئی شیتان والی تھان اگلی بار چل کے نماز کدا کی التعریس علمی زبان جتھے صبح کی نماز آپ سلا سلام کی قضا ہوئی ہے آپ نے اوکے نہیں پڑھی توجہ وادی شیطان بن گئی کس وجہ نہ؟ ایک حکم قضا ہوا ہوں اللہ تبارک باد اس وادی نے عزت کیوں نہیں دجو نہیں فرمائی بولو تھے وہ رسول نے بہنا گوارا نہیں جتے رسول بہنا گوارا نہ کرے انہوں اللہ تعالی عزت میں دے تو بھئی گل سمجھنا اللہ شانہ حکیم ہے حکمت والی ذات فعل الحکیم لا كلو انکم حکمت والی ذات بغیر حکمت تو کم نہیں کر دی جب نہیں کر دی تو اس ذات کریم نے جڑا حکم دیتا ہے مقام ابراہیم اسلہ بناؤ یہ حکم کس حکمت کے تحت ہے وہ حکمت دے ہے کہ یہ مقام بڑا ہی با برکت ہے بڑا عزت والا ہے مبارک شان والا ہے خیر والا ہے برکت والا ہے رحمتہ والا ہے لہذا ایتھے نماز پڑھو کیوں پڑھو کہ کی عبادت خدا دی کی اور برکت اس پتھر تو آئے عبادت وہ بھی ہو سکتی لیکن پڑے گا عبادت دا ثواب لبے دا لیکن برکت نہیں لبے گی جی حضرت ابراہیم قدموں تو لبنی سی نارائ تکبیر نارائ رسالت نارائ تحقیق نارائ غوثیہ حضرت اللہ مولانا فخر امت محمد یا فضل جشتی صاحب علماء اسلام سوجہ ہے اور دیکھو وہ گل دو سامنے رکھو لگی ایک ہے حکم آیا اس نے برکت دی ایک ہے برکت والا ہے سی حکم ہی ت اگر نہ ہوتا برکت والا اتنے حکم نہیں سا ہوں اگر آیت مبارک دے اترن تے غور کرو یا آیت مقامی براہ ہیما مسلا کے لفظہ غور کرو تے پھر یہ نظریہ سنیاں والا کی کہ عزت والا ہے سی اینو عزت کسی ہور پاس ہو لبھی اس حکم دے نال عزت ظاہر ہو گئی توجہ نہیں فرمائی اے نظریہ اے عقیدہ کہ عزت یہ کسی ہور پاسوں ہو اللہ نے حکم دتا ہے تاکہ چھپی عزت ظاہر ہو جائے اگر یہ حکم نہ آتا تو پھر شان ظاہر نہیں ہونی پتھر دی ہوں غور کرو اس دے اترن دے اتر سبب کی بنیا ہے بخاری تو لے کے بالکل صحیح روایت حضرت امیر امر فرما دے امیر امر پاگ فرما دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مقام براہیم کو میرے دل چائے کاش مقام براہیم مسل کاش مقام ابراہیم نو مسلہ بنا اگے رکھ کے اس پتھر نماز ہی دے ولے پڑھ دے تی اوے گیا جتھے امام کھلوتا بڑی تحقیق گل کر رہے بڑی تحقیق کا اس پتھر امام دے رکھے تاکہ امام دے کے جب ہوا تو سارے ہی ہو جائے گا حضرت امیر امر کے دل اندر تمنا اٹھتی کاش اس پتھر مسلا بنا دے. قبلہ بنا لیں دے. دے نفل دے, دے کول نماز دے حضرت امیر عمر فرما نے ای گل میرے دل چی ہے نبی پاک دنال ہیں اتوں اللہ دا قرآن اتریا وہ تلو مقام ابراہیم براہ نہیں فرمائی اللہ اللہ! ابو نو دروایا تین آخری آدھی وہ بھی صحیح سنت وہ آخری حدرت ابھی امر فرما نے مہنگ نبی پاک اللہ اللہ علیہ وسلم لایا گیا مقام ابراہیم دے کول میں عرض کیتی حضور مقام ابراہیم اپ آب فرماندے نے ہاں میرے میں عرض کرنا حضور نو مصلی نہ بنا لئیے ہن ذرا غور کرنا این مصلی نہ بنا لئیے حالے حکم نہیں اتریا عمر دے دل وچ پہلو اٹھ گئیے ہے کیوں جاندا سی عزت برکت والا پہلو ہی حکم بعد اتر ہے حضرت عمر دل حسرت پہلو ہے کہ شان عقیدہ نظریہ پہلو ہی کھڑا ہے اے شان شانا برکت والا ہے یہ مسلا بنا چاہیے یہ مسلا بنا چاہیے یہ میرا دعوی ہے عزت والا پہلو سی حکم نے عزت ظاہر کر دیتی ہے اور جے سبب تک ہے تو سبب بھی پیا دستا ہے حضرت عمر کے دل چیتان یا کسی پلیت تھا دی عزت دل چ نہیں آئی اس آئی ہے جی نسبت برکت والی پہلو سی معلوم ہوا صحابی کا دل پاک دل جا یہ فیصلہ رب دے پاک کا دی نسبت والی شزت والی بن جی ہے نعرائی تکبیر نعرائی رسالت تقبیر رسالت نارائن تحقیق بخرے امت محمد حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب علماء اسلام جو ہے یہ اج کے احکام کے پرانت گور کرو بس سامنے سارا کچھ بس کیسی عجیب کتنا عجیب حقانیت ہے سب اتر سبب سبب تے غور کیتا تے ثابت ہویا اے نظریہ کہ عزت برکت والا ہے سی حکم کا آیا ہے. کیوں اگر عزت برکت والا نہ ہوں تے حضرت عمر کے دل حسرت نہ اٹھتی تمنا نہ اٹھتی اور دا صحابی دا کیسا دل لے؟ اور صحابی دا دل اور سنی دا دل آپس رلتے رارا تکبیر نار رسال نارا تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خاجا کتا فرید دم میرا لال پاک بہاول شیر جو ہے کیتا ہے. اتری کیوں ہے آیت آئی سبب غور ہے حدیث سہی نران نہ رڑا ہے پتہ لگا بھی یہ گل بالکل ٹھیک ہے کہ عزت برکت والا ہے سی حکم تمجو نہیں فرمائی ادھر دیکھ سجنا دوسری گل قرآن لفظ کا تکور کر اللہ نے نہیں فرمایا پتھر کو کسی پتھر کو مسلا بنا لو فرماندہ مقام ابراہیم ابراہیم ہوی تھے یہ لمبائی کرڑ کہ مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی وہ یار ابراہیم ہی یہ کوئی عام بندہ خاص بندہ او یار پھر چلو جی خاص بندہ پھر مقام وہ کہنے دی کیڑی لوڑ ہے اتنے خاص نیا ہی دے واسطے چلو جی خاص آ گیا خاص نا تس پتھر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 जीने जी जीने सत जीवे सत जीवे सत जीवे सत जीवे जिंदाबाद वटेदर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद है ایسی گل ہے جلی کٹا دونوں ایک سارا کٹا کھڑا پوچھو نہیں بولی جی اللہ نے اللہ نے خود اس پتھر والے ابراہیم سے کیوں نہیں کہا اگر حکم نہیں عزت دینی تھی تو اللہ فرماتا اے ابراہیم اس پتھر دے نال نماز پڑھ نہ اللہ فرماندا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا ابراہیم دے کھلون والی ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ مصلا بناؤ ابراہیم ਨੂੰ حکم نہیں آیا ابراہیم دے کھلو والے مقام دی عزت واسطے حکم آیا ہے تھی اینو مسلا بناو نواز اللہ دی ادا فرماو ایس پتھر کھلو کے تاکہ عبادت اللہ دی تے برکت ابراہیم خلیل اللہ دی دو میں رال جان دے سونے دے سواگا بان جاوے اور سجنان جے رب العالمین جللہ مجدوحل کریم اور سونا رب حکمتا والا رب بقام ابراہیم دی عزت ظاہر فرمان دائیں تے دس دائیں پیا اے بڑی برکت والی تھائیں نماز اے دنال پڑھو گے تے نماز دی رونک ہو اور ود جانئیں नमाज की रौनक होर जा नवाब नमाज का स्वाब वा नमाज की जजा वी नमाज की बरकत वन का मतलब यह हो अगर किसी होर थां था खलोगा यारिस्बत था तो दूर थां खलोगा स्वाब त फिर भी लेगा मगर घट جب یار کی نسبت والی گا پھر دو کٹھیاں ہو جان گیا ایک تیری اپنی عبادت دی برکت ہو سڈے یار دی عبادت دی برکت ہوارا تحقیق نارا سال سال نارا تحقیق اللہ محمد چار یار ہاتھی خاجا ڈمبرا لال پاک بہاول شیر کلندر میں جڑے خلاف نے نا وہ بیٹھے ہونے تو میں تکریر کردور کے جوڑے پاک کا صدقہ اتنے بیٹھے جی ہتھیار نہ آخر یار حج تو بھی کیتے ہیں پر سمجھا تو یہ تقریر لا کے فرش سے بھیڑ سنتے ہو پتا نہیں کت گلا کٹ اللہ, اللہ, اگر اللہ, اگر اللہ, سوڑے اللہ, اللہ, اللہ حق سونے ایمان لگتا جی برا حق کہ نہیں ہوں دیکھو کیسی عجیب اتنے نکتا دس لگا کہ پتھر عزت اپنے آپ کیوں نہیں سونے اللہ شریق مولا نے شفک نہ منہا واشفقنا حل انسان الانسان کیا نلو مر جہ سولہ روا اپنی امانت شریعت دی حکم دی گل پچھو حکم والی جان لگی رات اصل اصل اللہ, اللہ رب العالمین برکت والی رات رب العالمین امی جلا مجھول کریم توجہ اپنی برکت ونڈنس فرما زمین آسمان پہاڑ ساری امانت لینی جی لینی جے یہ فرمایا لو اگر لو فرما تے امر ہو جانا سی امر دی مخالفت کسی نہیں سی کر دی اللہ نے فرمایا کردے ہو اختیار دتا صاحب یہ ہم لاؤ انکار کر گئے ڈر مارے کم بڑا بھار ہے انسان کھلو دا دی انہیں آکھیں اب ہمیں کلی دا کاکھ نہ روے میں نو دے دے, دے انہوں کانہ ظلومن جہولا اے ظالم جاہل سی انہوں پتہ نہیں سی مکردہ کی پیا انہیں آکھیں سونے آب ہمیں کچھ بھی ہو جاوے تو امانت میں نو دے دے امانت حکمہ دی شریعت دی انہیں اٹھائی اور توجہ درہا اللہ وحدہ شریق مولا نے انعام دتا حضرت انسان کی پہاڑوں اے پہاڑوں اے پہاڑو زمینوں اور تو میرے حکم میرے امانت سے اٹھاو تو انکار کر گئے ہو بھاوے میں اختیار دیتا سی اختیار ہی تصا انکار ہے لیکن سڈے انعام تو محروم ہو گئے ہو ساری خاص برکت تو محروم ہو گئے ہو انسان تین آسمان ملے گی وجہ پہاڑوں ملے گی وجہ زمین ملے گی تیری وجہ تینوں ملی ساڈے حکم پتھروں ملی تیرے قدم رالب اللہ محمد چار یار ہاجی خاجا کتا فرید میرا لال پاک بہاول شیر کلندر تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا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 تیری دوستی سے پہ لے مجھے کون جانتا یا چکتے گئے ہیں جے پتھر لگ جان سفا مروا پہاڑی دے تیری پہلو ہی سی جے بی, بی پاک کتے بجیے पाणी दी तलाश दिखा कम ठे दे, कम पेट दास्ते पानी है अपने वास्ते पानी है कम अपनी जात तेन भावे पानी की लौड़ नहीं रफरमा उन्हें पहाड़िया तू दो لال سانو پہاڑ سانو پانی کی پانی کی محتاجی سارے گلام پانی فرما یہ پانی واسطے نہیں یار دی یاد واسطے رکھا نارا اللہ محمد ہاتھی لال پاک بہل کرندری دوست تھی اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں سے اس جدو آدم ابلی اسجدا کیوں نہیں کرایا حکمل آدم کو سجدہ کرو ویخ ریا سی آدم کو سوترے بچ کوئی گل نہیں سوترے دگوں کیوں چکا مائی لڑیا معلوم ہوا پی وینے دی عزت نے اوکن کرا صحیح والے نارا تکبیر ناری رسال نی رسال نارا تقیب اللہ محمد چار یار جا فرید دام میرا لال پاک شیر کلندر تیری دوستی سے پہلے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 خس خس قدر نہیں میرا اور خس خس قدر نہیں میرا میرے ساحب ابراہیم علیہ سلام پوچھے تو یہ آخ گے خس خس جنہ او قدر میرا میرے صاحب لوگ وڈیاں او میں گلیاں روڑا کڑا محل سایہ ابراہیم علیہ السلام نو پوچھے تو آخ گے میں مٹی سا اے یار دی خلت نشان بخشی تے جے پتھر نو پوچھے ہوئے پتھر وہ تس کی وہ کہ میں پتھر ہی سر عزت ملی تے حضرت خلیل دے قدم دی برکت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 اللہ محمد چار یار اللہ تعالی دنیا عزت مخصد ہے نا تو اپنے پیاروں کیوں؟ کہ دنیا دیا چیزاں رہ گئی گل پچھوں آخیا مان چی گئی آخر اچھا پھر ویخیا جو جنہ چکیا سا یہ لیا جن لگا پھر کترا والا ہے بندے کل انسان دے انسان دے پہاڑ بلاش بلا بلا ہے تکڑی چیز جب موسا کلیم یا اللہ رب رہے نی اللہ ہے لنترا نی تہاڑ وے میں سٹنا اے پچا گیا تو بیک اے ڈی بلان کہ اگر یہ جی اپنی تکرا اگر اے روے برقرار کیوں ایڈی بلان کہ زمین یہ برقرار رکھا زمین پانی تے اگر نا ہوتے تو ہلنا سی، سی، قائم او دا اے ہلن پہ ہوں ای بلانے میں ٹک گیا تو تسا ویخ لینا مینو یعنی اے ٹک گیا تو تصا بھی ٹک جاؤ گے آپ پہاڑ دکا کما موسا سا یہ ہوش ہو گئے وہ را را ہو گیا کہکڑی شاب ہے پہاڑ اس تگڑی ہون دے باوجود جد اس امانت پہ چکن تو انکار کیتا ہے، تے نے آخر میرے دے دے. کمزور نے آخیا اللہ نے فرمایا او فقیرہ، اسی او تیرے اندر ہی اوور رکھا گے کہ جی اشارہ کرے جے پہاڑ ہا آل تیرے قدم آن پہ پہ آل آل پہاڑ پہ تو کمبل آل اللہ! آل اللہ! نبی فرمان ٹھہر جا کمبتا کیوں تین پتہ نہیں تیرے نبی ایک, ایک شہید تکبیر نار سالت نار اسالت نر تحقیق خوجہ شفی محمد چشتی صاحب حضور استاد محترم پیر سید مرانب علی شاہ صاحب علماء اسلام, علماء اسلام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 تو اس پار پے رب نے فرمایا ہے کہ تینوں جی دیا گے اگر تو تمانت کا خیال رکھے گا تو تین عزت لبے گی اس حکم جڑے انکار کر گئے سن عزت لے گی لبے گی تیری نسبت نہ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 اگر کینا چیز اور برکت نظر آوے گی تو کسے برکت والے بھی نسبت ہونی تحقی نالے ناری سال تحقیق اللہ محمد چار یار ہاتھی خاجا فرید میرا لال پاک بہاول شہر کلندر چیڑے شرک کی شاعت شاعت سے جہی عبادت ہے وہ بھی ضائع ہو جی عبادت ضائع ہو جاتی ہے برکت آ عبادت میں دیکھ بھائی ادھر دیکھ ایک اور مکتا بچوال سویا نماز پڑھو مسجد کناز لگا جماز پڑھو مسجد اگر سواب ہے پیا مسجد کی وجہ سے اکیلا جا پڑتا ہے وجہ یہ امانت کئی مان لڑ گئے تیران برکت ایمان چ برکت آئی تو عبادت برکت آئی مومنند رلن لڑ توجہ خدا دیا بندے آ جی تیرے میرے وے کھلو جان موم تیر میرے ویلو جان اتے ہی رونا وج جی بندے ایسے نے ہیں جنہیں لکھا بندے کٹھے کر, کر کروڑا کٹھے کر انہیں دا کلا ایمان مال انوڑا تو ودیا ہوتا وے وہ بھی بندے ہیں سونے نبی فرما جائے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 جناان جی مضبوطی ہو جا کلہ ہاں کروڑا ورگا او جاتے بیٹھے گا اتے برکت کیوں نہیں بدے گی نارا رسال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی فرما کلے نو امت کلے فرما ہے پوری قوم ہے سو بندے دا زور کٹھا کر کلے جارے آ جا پہلوان سو دا زور سو دا زور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 پوری دنیا کے انسانوں کو ایک انسان میں اکٹھا کر دے جو میں دے انتر راجلو عربی والے کہتے ہیں تورا تو بندہ تول بند کول تھی آخ ساری دنیا مومنا ایمان کٹھے ہو تے ابو بکر دے مقابلہ نہیں. ابو بکریابی پھر بکر نبیا دنیا بھری نبی ہو محمد ایمان دا مقابلہ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 محمد عربی بیٹھے اس کو چومنے سے اس کے ساتھ نماز پڑھنے سے لاکھوں پر کپڑے آ جائے جیوا جیوا جیوا جیوا جیوا جیو جیوا جیولہ لال پاک بہادر شہر کے اندر اللہ محمد چار یار ہاتھی کتا فرید ایمانسا جائے ایک گل آپ حکمت مطابق ہے اور صحیح قرآن کا استعمال ہے کہ نہیں حج کی اگر بی اگر بی پاک پانی لبنی پتری پہنچے حضرت عبد اللہ عمر انہاں ویسے کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ وسلم قدم دے ہیں جتے قدم دے جان گے تھان بھی برقت نہیں جائے آپ دی عادت شریف سی آپ اتنے قدم رکھنے سر جی ہزور جی حضور نے کسے جگہ سے اپنی اونچی چکر دبد اللہ چکر درت وجوہ جی اسی مدد نکلتا پیا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 آپ صرف کھلوتے نے کعبے کی تعمیر واسطے اچا جو گو بنائی گو جا پتھر ہے چار پاسے پتھر پھیرتے آتے ہیں آ کے تھان اچھی ہوتی پتھر رکھنے پینے نے اس پتھر کی امیزت بن گئی ہے وہ پتر اس پتھر سونے نے نشان قدم دلا پتھر بنے قدم مبارک بڑ گئے کر کے توجہ کر کے کئی ارب دور مہاد واستے مومن ہو گئے حضور نن بیٹھے یہ جب ویختے سن حضرت ابراہیم علا اسلام کے قدموں ادھر قدم ویختے سن ابراہیم دا ادھر قدم ویختے سن محمد رسول اللہ دا آخر دے سن قدم تو دستے نے محمد ابراہیم دی اولاد ادھر ویخ جنوب آتے فنگر پرنٹ مل گئی آخ یار گل آج خدم سے لینا پہ لگتا کئی مہادشے واسطے یار جی پتھر برکت والی ہو گئی قدم پتھر جی اس ذات نے عجیب نظام چلا چڑیا کی اس آخا جی میرے پیارے لک نے نا نا تو جیزا چڑے تو ہی سواب لے رکھا جدم لک جانے قدم والی فقیر لوگ صوفی فقیر <تزان> سمجھ گئے رات پہنچ گئے انہاں آخیا ہوں جو کچھ بھی پیا ہے اللہ دے فقیر دی خدمت پیا انہیں فرمایا اے تن میرا چشی م ہو وے ہو اے تن میرا چشی مہ میں مرشد رجا لو تے پھ لکھ چشمہ چشمہ ایک کھول دے ایک کچا اتنا ڈھٹیا او او اور مینو سبر نہ آر کتل بچا شب دا او چار یار ہاتھی لال پاک بہاور رحمت مرکن کون بنے رب خ خلیفہ بنیا اللہ حضرت خلیل بنیا اللہ والا بنیا رب دی امان برکت دی رحمت کا مرکز ہوں اتوں ہی ونڈی چڑی اگلی گل کرن لگا پہل ہو, تو ہو برکتا برکتا ہی رہی ہیں وہ منہوس منوس ہی مرن سے پہلو ہوا وہ مبارک مبارک ہی آتے ہیں باوے مرن تو پہلو ہو مرن تو دوسرا کی گل کر لگا دوس دلیل ویسٹ کیسی ہے جنبی دوسر گل پہ کرنا دوسرے دے مذہب لاج لوش ہے مومن پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز فلیت نہیں کرتی کوئی چیز پلیت نہیں کرتی کیا مطلب مراؤ لو پلیت نہیں کرتی موت بعد منہوس نہیں ہو جاتا جی پہلو برگت والا سی برگت والا کھا کدو جب بندہ نہ کرے لا ان شکر تم لا گلے تم ولا ان کفر تم ادا لشدید شکر کرو گے نعمت او نبی شکر کرتے ہیں وفات تو نیمت ہو شکرے کی جی خی شکر والے بھی موت تو بعد ہی بدتی رہی ہے بل آخرا تو خیر اللہ کا ملو اور ذرا توجہ کربی پا کر لگا حضرت سی دفادے زندہ بھی مبارک نے وہ جب مسرج گئے برقت برکت ہو گئی تو بعد وسال تو بعد نبی سلام ہو جی لے جال اسی لے جانے کیوں جانتے ہیں سن جی جی ایڈا برکت والا تو مثال دو ہی ہونا ہے ابھی دفناو گے تے لہرہ بہرا ہو جان آخر تہ ہوا تے ہوا تو ہو ہو جھگڑا پہ مکتا ہے کرو یہاں رکھو جتنا پرکتا سارے آخر کی کرو نیل دے دا دریا نیل درمیان ادے جا دفنا تابوت پتھر مر مرتا بناو تابوت نا دریا دفناو لگ کے انہوت تو دریا جدر جائے گا, گا برختہ خوشحالی نعرہ سال نعرہ سال نعرہ تاکی اللہ محمد چار یار کھا خاجا کتا فری جب دفنایا گیا درویش دریا ہوں لہر باز پانی کن تابوت ہونا ہے پانی کن گزر سکتا ہے پورا دریا برکت والا میں بنے دابوت دو تو جڑا پانی پہ لنگ دائے اس پانی دنال اگلے پانی نو اس پانی دنال اگلے نو نسبت اس پانی دنال اگلے آخر کنارے تک در برکتالہ اے در بھی کنارے تک برکتالہ او سجنہ اے سجنہ دنال نسبت اے میں بن دی جاوے نسبت بن دی جاوے جنہ دور ہوئے گا برکت ود دی جاوے برکت ملتی جائے گی میں آنے کے بندے تل کے رو لیا اللہ نے پورا دریا ہی میرے کو نانیت رسالت نار تحقیق امت محمدیہ حضرت اللہ جسٹی صاحب اسلام مذہب جماعت نزد متبادر شریف ہے گل سمجھ آ گئی وہ چرکیاں چرکیاں نہیں لوگ چرکی ہے چرکیاں دریا پورا توجہ ہے ادھر بے جی ادھر وجالی مبارک دلیل آ گئی حضرت سی دارو اللہ علیہ اسلام قرآن میں نو اللہ نے مبارک بنایا برکت والا بنا ہے میں جی بھی جی گا جیڑی تھانے جے قبروں باہر ہوا گا تا برکت والا جی قبر چ جا, جا تا بھی برکت والا جے آسمان تے چکے گا تا بھی برکت آڑا جے تے لیا آئے گا تا بھی برکت مارا بھائی، تیسری دلی اللہ مسجد آس پاس ارکتوں ہی پرکتوں رکھیا اتے چل کے وی ہے قبرستان نبیا دا بارک لا چارے یہ گل کی ہو گل کدھر مسجد افسار خود بابرکت نہیں یہ کیوں فرما داؤ لاؤ پڑ گھر نے برکت وکھری دینی ہے جڑے آلے دوالے ستے جیوا چیڑا جیوا اللہ محمد چار یار ہاتھی نہ کر کے جی اللہ والریف ہوں کتوں لے لیا اگلے, آگلے. حج تو لے, لے. اللہ بارکنا نہ لہو تو لے تخلو مقام ابراہیم تو لیا پتا عبادت مو دا رنگ وکنا شرک نہیں پیڑا جیڑی شیلال عبادت دا رنگ رو رونک وباب برکت بطے، تاز عبادت ایک دیروں میں. لیکن فرق جی تو, تو بغیر پیا کرنا ہے. تے تیری عبادت دی پرواز جیڑی فٹ سگوں ہو جی سانوں کا دل آخ پتر پہ آلانی تھان کدی کدی فلانی تھانے سانو آخدا اتے ہی مرو ایک تھان سے بیٹھے پتہ منہ کر کے میرے یاد کیا فدو کردو مطلب نہیں کرتا ہے بندے بندے چڑھتا چیزوں چیزاں ہے کیوں گلے جی اگلی بولو اصا بچلی پہنچیا اول جی رہ گئی بابے فریدی نال لڑ کے ساری ہو نار تکبیر نارا رسالت نار تحقیق نارا حیدری نارے گوشیا ان اسلام اسنان مذہب حق ہل سنت و جماعت ان مائے اسنان مشائے ہمار میں بغیر سارے دوست کے باشیتا ابدل اندر برے دوست سوجو دے اے ابدل عزیز درے اللہ اقبال نے کہا کلندر اکبال نے کہا جب ہم دربار انسالت پر پوسا لیتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ سجدہ ہے یہ سجدہ نہیں ہم تو اپنی پلپوں سے, یار کے دربار پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، <تصفيق> میرا خیال بڑے یار پلک دیا بہانہ کی بناوا کی پوسے کا بہانا بنا کے کام بنا گے اپنی پلنوں سے اپنے یار کے دربار پر چھاڑو دیتے <Techn Pokémon> اگر <nh> چلواری نوسط ہو سیا برکت دی. سفا مروا پہاڑی مروا دائلہ یہ بڑھی کی شکل نہ سی وہ بندے دی شکل نہ سی سبیاں پوجا پاٹ ہوتی رہی ہے بتان کی دونوں پہاڑیا سدیا بن کی پوجا ہوا نگا شرف ہوا بھی ایک پرکھتا لے نو سی نوسد ساڈے یار کی تھان پلیت نہیں کر سکتی تمام رکھے بھائی درویش ہے ہم شرک تو مانتے اگر ہو بھی صحیح جسما ہے کہ پاک پتن دیا رنگ سال چننی رنگ مسکی پاک پتلیا رگ